اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نہیں تو کہاں اندھے جاتے ہیں